من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدفا مبينا صدق الله العظيم اللہ جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو قل عبادی میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ یقول التی ہی احسن کہ جب وہ بات کیا کریں تو بھلی اور اچھی باتیں کیا کریں وہ بات کریں جو ٹھیک ہو اور یہ جو انسان ٹھیک بات نہیں کرتا چاہے وہ ان کے درمیان آپس کے اندر کوئی بات چیت ہو انسان کی کسی دوسرے بندے سے بات ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان ن شیطان یلز اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان جھڑپ کرواتا ہے انسانوں کے درمیان سخت کلامی ترش روئی درست ہوئی اور جھڑک کر بات کرنا غلط بات کرنا غلط باتوں میں جھوٹ غیبت بہتان چغلی یہ سب باتوں ہی کی اقسام ہیں اور اگر یہ بات ٹھیک نہ ہو درست نہ ہو جس کو قرآن نے احسن کہا ہے, اچھی بات نہ ہو تو وہ غلط باتوں کے عنوان میں سے کسی نہ کسی کے تحت آئی ہوتی ہے حدیث کے اندر غلط باتوں کے جتنے بھی عنوانات ہیں چاہے وہ گالی گلوچ ہے چاہے وہ سختی کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا ہے لہجے کی سختی ہے جھوٹ ہے اور چغلی ہے بدگانی بد ہے یہ اس, اس سب کے لیے الگ الگ روایات کے اندر اس کی وریلیں لازم ہوئیں اسی لیے دو باتوں کو پسند کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو یا تو اچھی بات کرو اور یا چپ رہو دو ہی آپشنز ہیں انسان کے پاس تیسرا کوئی نہیں یا تو بھلی بات کرے اچھی بات کرے اور اگر اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے یا اس وقت وہ کسی اچھی بات کے موڈ میں نہیں ہے انسان کی کیفیت ہے بہت غصے کے اندر ہے یا بہت مایوسی کی کیفیت کے اندر ہے کسی خاص حالت کے اندر ہے جس کے اندر وہ کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو فرمایا پھر چپ رہو اور کسی بھی ایسی کیفیت کے اندر اظہار خیال مت کرو جو تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بنو اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ منسمت نجا کہ جو آدمی جس نے چپ رہنا سیکھ لیا وہ نجات پا گیا ہوا میں کیا مطلب ہے جس آدمی کو اپنے جذبات پر یہ کنٹرول ہو گیا کہ جو وقت بات کرنے کا نہیں ہے اس وقت میں بات نہیں کرتا تو وہ نجات پا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تم اس بات کی ضمانت مجھے دے دو کہ تمہاری زبان غلط نہیں چلے گی میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا تمہیں جنت لے جائے گا دو, دو چیزوں کی ضمانت مانگی ہے اپنے انسان سے ایک اس کی زبان کی ضمانت مانگی ہے ایک اس کے کردار کی ضمانت مانگی اس کی پاکیزگی کی ضمانت مانگی کہ تم مجھے اپنے پاکیزہ رہنے کی ضمانت دے دو کہ تم پاکیزہ رہو گے یا رہو گی اور مجھ سے تم جنت کی ضمانت لگو حدیث میں انبیاء علوم صلاحت جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جل شاہوں کا پیغام ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء اس کے کان بھی اور اس کی آنکھیں بھی اور اس کی ناک بھی اور اس کے ہاتھ بھی اور اس کے پاؤں بھی یہ سارے اعضا زبان سے زبان کے آگے گویا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ بی بی تم ٹھیک چلنا تو ہم سب کی خیال ہوگی اور اگر تم غلط چلی تو تمہاری وجہ سے ہم سب کی شامل کیونکہ ظاہر بات ہے کہ زبان جہنم میں لے جانے والی ہے اور جہنم میں صرف زبان خود تو نہیں جائے گی اپنے ساتھ ان باقی اعضاء کو بھی لے کے جائے گی پورے جسم کو لے کے جائے گی اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے کہ صبح صبح انسان سے اس کے جسم کے تمام اعضاء مل کر اس کی زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تم جو ہو وہ ٹھیک چلو تم صحیح چلو صحابی سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صحابہ حضور سے جیب جیب سوالات کیا کرتے اور اپنی آخرت کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے عرب کے معاشرے میں ایک فطری طور پر ایک بے تکلفی تھی عجم کے اندر تکلف تھا شروع سے عرب بے تکلف قسم کے لوگ تھے اور گفتگو بڑی ڈائریکٹ ہوا کرتی تھی صحابہ کی بہت سی بات چیت ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت براہ راست سوالات کی جو کہ عجم کے درباروں میں اس کا بالکل رواج نہیں تھا نہ کیسر کے ہاں نہ کس کے ہاں ان کے ہاں یہ یہ جو دوسرے اونچ نیچ ہوتی ہے اور طبقاتی تفریق ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تھی جیانت میں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا یعنی اگر آپ میرے بارے میں کس چیز سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک پکڑ کے کہا کہ سفیان اس سے زبان سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ بے لگام ہو گئی اور بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی میری عمر گزری ہے اس میں میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے سچا انسان دیکھا ہے اپنی اپنی مشاہدے کے مطابق اگر انسان اپنے مشاہدے کا مکلف ہوتا ہے وہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دعوت برکاتوں کو دیکھا کوئی بات اگر ان کی زبان سے ایک دفعہ نکل جائے کسی کے ساتھ کوئی بات دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کتنا ان کو اس کے لیے مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے کتنی ان کو مصیبت کیوں نہ اٹھا یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کا پاس نہ ہو حالانکہ وہ بات بعض بڑی معمولی محسوس ہوتی ہے بڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے ہم ایک دفعہ سفر میں تھے بے شمار پتا. اللہ جل شان ان کے ساتھ بہت سے اسفار کی توفیق نصیر فرمائی تو ایک مدرسے کے اندر ہم لوگ گئے حضرت کی دعوت تھی بیان تھا بہت بڑا مدرسہ تھا طلباء کی تعداد بہت زیادہ تھی وقت بہت زیادہ تنگ تھا ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم تھا تو طلبا محبت رکھتے ہیں تو ہجوم کرتے ہیں تو وہ جو مدرسے کے محتم صاحب تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا طلبہ سے چونکہ وقت کم تھا حضرت کا مختصر سا بیان تھا بلکہ بیان میرا تھا حضرت کچھ دعی کلمات تھے اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے روانہ ہونا تھا اور اگلی جگہ کا وقت طے تھا اور وقت بھی مغرب اثر و مغرب کے درمیان کا تھا نمازوں کا مسئلہ بھی تھا تو محتم صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ طلبہ سے جو سات آٹھ سو طلبہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دور دور تک طلبہ بیٹھے تو ان سے کہا کہ ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں انہوں نے مسافر کی کوشش کی تو کہا مسافہ مت کریں تو بیان کے بعد مسافہ ہو جائے گا اب اسی صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ بس بیان ہو جائے گا مہمان رخصت ہو جائے گا تو طلبہ کو بٹھانے کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور ابھی مسافہ نہ کریں بیان کے بعد مسافہ ہو جائے گا بیان ہو گیا اور گاڑیاں تیار ہو گئیں نکلنے کے لیے تو حضرت کو اشارہ کیا گیا کہ گاڑی کو عزت فرمایا کہ جو بھی ان مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بیان کے بعد تو مسافہ ہوا تو اضب نے کہا کہ آپ اتنے تھکے ہیں آپ کی یہ آٹھ سو لوگوں سے مسافہ اتنا آسان تو نہیں ہے اور یہ سب وہ طلباء کا مسافہ ہے ان میں سے ہر ایک پر بڑے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ اناتا بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ان کو بٹھانے کے لیے عزت اتنی ناراض ہوئے کہ ایک عالم مسجد میں کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی بات جو اس کے ارادہ نہیں ہے جس بات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ مسافہ ہوگا اور اس کے دل میں اس وقت یہ ہو کہ مسافہ نہیں ہوگا لیکن طلبہ بیٹھ جائیں تاکہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ تو آپ بڑے ناراض بھی ہوئے اور بیٹھ گئے ادھر ہی اور ایک ایک بندے سے مسافہ کیا جب تک آخری بندے سے مسافر سارے پروگرام درم برم ہو گئے ہمارے اس بیٹھنے رہے ہیں لیکن اس میں نہیں اس کے منہ سے بات نکلی ہے یہ بات پوری ہوگی چاہے اب جو بھی ہوتا ہے تو وہ مونی صاحب بھی بڑے شرمندہ تھے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ہر بات کو اتنا سیریس لیتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو یہ تو ان کا یہ تو یہ نہیں ہو سکتا ان کے یہاں کہ آپ نے زبان سے بات کی ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا اور وہ ویسی کہتی ہے مطلب کسی اس کے لیے تو یہ زبان کا پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سچائی ہے جو زبانیں سچ بولنے کی عادی ہو جاتی ہیں اتنی عادی ہو جائیں کہ کسی بھی صورت ان سے خلاف واقعہ بات نہ نکلے اچھا اس پر بات ایک اور یاد آئی کل پرسوں کی بات ہے پشاور کے اندر اجتماع تھا پرسوں کی بات ہے تو اجتماع کی ایک نشست ختم ہوئی تو ایک بہت شہر کے مشہور عالم تشریف لائے نام میں نہیں لیتا کیونکہ یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی اور وہ ایک بہت ہی مشہور عالم کے بیٹے بھی ہیں اگر میں نام لوں تو آپ سب جان جائیں گے ان کے والد ہی بہت مشہور عالم ہیں وہ خود بھی بڑے مشہور عالم تھے تو وہ تشریف لائے ملاقات میں بیٹھا تھا حضرت ابھی پرسوں کی بات ہے تو حضرت سے کہا کہ میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کچھ یہ مجلس تک بیان ہو گیا تھا کہ میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہا پڑھ لیں آپ اشار تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سمجھنے سے کہا کوئی پندرہ بیس ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ حضرت کے حکم پر میں کچھ اشعار سنا تھا خود نے فرمایا کہ حکم پر تو نہیں اجازت پر آپ کہہ سکوں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ پڑھے آپ نے تو خود فرمایا تھا پڑھنا چاہتا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں تو یہ تو اس کو تو یہ تو بات غلط ہے اچھا وہ بڑے مشہور آدمی بھی ہیں تو جب ہم بات ان کی ہو گئی اشعار سنا کمرے میں آئے تو وہ بھی آئے حضرت ان سے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان کا کہ جی ضرور فرمائے کہا کہ آپ نے یہ لفظ کہا کہ میں حضرت کے حکم پر اشار پڑ رہا تو ہم نے تو نہیں عرض کی تھی آپ سے آپ نے خود فرمایا تھا تو ہم نے اجازت دے دی تو یہ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جا... پر ان کو کہا کہا کہ دیکھیں کبھی بھی اپنی بات کو آپ کی بات واقعہ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے آپ علماء ہیں اگر آپ کی باتیں ایسی ہو جائیں گی تو عوام کیا کرے گی رکیا مجھے بڑی عالم چونکہ وہ بہت مشہور تھے میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا میں کہا کہا یہ بات نہ کریں کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے نا بندے کی بندے کو حیا آ رہی ہوتی ہے تھوڑی سی میں کہ لیکن وہ نہیں رکے بالکل بھی میں نے پہلے بڑی کوشش کی میں کہا ان کے مجھے پہلے کہا کہ اس نے یہ کیسے کہہ دیا میں کہا غلطی سے کہہ دیا میں <laughs> کہ ان کے منہ سے نکل گئے یہ بہت میں کوشش کی مجھے پتا تھا کہ یہ کہیں گے اس کو ضرور کیونکہ رکیں گے نہیں تو میں کہہ ان کے منہ سے نکل گیا یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے یہ یوں کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں یہ آ جائیں میں ان سے بات کروں گا. تو کمرے میں آئے تو فوراً ان سے بات کی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھے نہیں رہا کہ اس بات کا مطلب اس تھوڑے سے لفظ کے اندر بھی اتنا فرق ہوتا میں کہ ان کا تو اسی طرح معاملہ ہے یہاں تو جو زبان سے نکلے گا وہ اب واقعے کے باہر خارجی حقیقت کے ساتھ ایکوریٹ ہونا چاہیے بالکل اس میں کوئی بال برابر فخر یہ زبان کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ زبان انسان کی کیسی ہم اس پیمانے میں اپنی زبانوں پہ ذرا غور کریں ہم سارا دن کیا کچھ بولتے رہتے ہیں اور کتنے وعدے کرتے رہتے ہیں کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھیں کال آتی ہے اب میں آپ کو کال کرتا ہوں دس منٹ کے بعد نہیں کرتے آپ کسی نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ کے پاس نہیں جاتے میں دس منٹ کے اندر آ رہا ہوں دو گھنٹے میں بھی نہیں جاتے ہم تو سارا دن اپنی زبان کو غلط استعمال کریں اور ہمارے کاروباروں کے اندر تو آپ پوچھیں گے آج پیسے دینے جان بوچھے غائب ہو جائیں گے کل پیسے دینے یا اس دن غائب کوئی اور بہانا بنا دیں گے تو ہمارے یہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے تو زبان پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے اس کی پریکٹس کریں انسان. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کسی سے آپ نے کوئی بات کر لی ہے تو اس کو یاد رکھیں چونکہ حضرت کا تذکرہ آیا تو انہیں کی بات مجھے یاد آئی تین چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کوئٹہ کے اندر ایک ہمارا اجتماع تھا تو میں نے ایک جوتے پہنے ہوئے تھے جن کا سائز کافی بڑا تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ کے جوتے بہت, بہت بڑے ہیں آپ کے پاؤں پہ بڑھے تو میرے پاس ایک ایک جوتے کا جوڑا رکھا ہوا ہے میرے خیال ہے وہ آپ کے پاؤں کے بالکل مناسب ہیں تو وہ ان میں آپ کو دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات آپ خود سوچیں کہ بات ہے پندرہ منٹ بعد مجھے بھول گئی ہے. یاد رکھنے والی بات تو نہیں ہے چھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد میں کربوگا شریف کیا مجھے دیکھتے ہی حضرت نے کسی کو آواز دی کہ میں نے ان سے جوتوں کا وعدہ کیا تھا فلانی الماری میں رکھے نکال کر لے میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ جی یہ بات تو مجھے میرے بالکل دماغ کے آخری خانے سے بھی غائب ہو چکی تھی انہوں نے جو کہ کہی تھی تو انہوں نے اس کو آٹھ مہینے سے یاد بھی رکھا ہوا تھا جوتے بھی خاص جگہ پر رکھے ہوئے تھے اور اس پر تھے کہ میں کب اس بات کو اپنے پورے کروں اور یہ مجھے ملیں تو میں ان کے حوالے کو یہ پریکٹس کی چیز ہے جب کوئی آدمی سچائی کے مشق کر لیتا وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے جو کہنا ہے جو بولنا ہے جو زبان پہ آنا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شان اس کو اچھا اس کے جو اثر ہوتا ہے میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہوتا ہے یہ بات میری بڑی یاد رکھیے گا خواتین بھی یاد رکھیں میری یہ بات کہ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے اور اس سچ کی قیمت ادا کرتا رہتا ہے سچ کی قیمت ہوتی ہے نا آپ کو نقصان بھی ہو جائے گا آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا آپ کو بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی لیکن کسی بھی حال میں آپ سچ کو نہیں چھوڑتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زبان کے قول کی کا وزن بڑھ جاتا ہے اب وہ وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی دعا کے اندر اور عام آدمی کی دم کیا ہوتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دو یہ سورہ فاتحہ تو وہی ہے جو بھی پڑھے گا وہی سورہ فاتحہ ہے لیکن یہ پڑھنے پڑھنے میں فرق کس چیز کا آتا ہے کہ ایک آدمی کے پڑھنے سے لا علاج مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے اس کو اللہ لشف عطا فرما دیتے ہیں اور ایک چاہے سورہ فاتحہ نہیں پورا قرآن پڑھ کے بھی کسی پہ پھونک دے تو اس پر اثر نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ زبان کا وزنی ہونا اور زبان کا حلقہ ہونا جو زبانیں جھوٹ پر آدھی ہیں جو جو زبانیں چگلی پر عادی ہیں جو زبانیں غیبت کی عادی ہیں جو زبانیں اول فال بکنے کی عادی ہیں جو گالی گلوچ کی عادی ہیں تو اس, اس زبان نے اپنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کھو دی ہے اس سے کوئی وزن نہیں ہے اس سے نکلی بھی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک اس لیے اپنی زبان کو اور اپنے قول کو اگر انسان وزنی بنانا چاہے یہ چاہے کہ اس کی زبان کی ایک ایک اللہ جلشار حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں لاج رکھتے ہیں کہا کہ جب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتے کرتے اللہ نہیں لیکن ان کی بات کی لو اکسما اللہ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھا لیں تو اللہ براہ اللہ پوری کرتے ہیں حدیث میں مثلاً اگر وہ کہہ دیں کہ آج بارش ہوگی تو اللہ جل شاہ بارش برساتے تھے انہوں نے کہا ہے ان کی بات پوری ہوگی اس لیے کہ ان کی بات کی لاج رہ جائے اسی لیے جب کسی کوئی آدمی اللہ جل شاہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو شریعت کے اصطلاح کے دینی اصطلاح میں اس کو کرامت کہتے ہیں کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے شرافت کرامت کا مطلب ہے عزت عزت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی عزت رکھ, اللہ تعالیٰ, کی عزت رکھ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات رکھ لی اس کی بات جھوٹی نہیں ہونے دی تو یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب انسان کی زبان پہلی چیز یہ کہ سچی ہو جائے دوسری چیز سچائی کے بعد ہے لغویات سے اعراض یہ میں خاص طور پر مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ لغو چیزوں سے فضول اور بے فائدہ چیزوں سے جو زبان اعراض کرنے والی ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے حسن الاسلام المری انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے خوبصورتی یہ ہے جمال یہ ہے کہ ترک مالا یعنی کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دیں بے فائدہ باتوں کو بے فائدہ کاموں کو لغویات کو اس سے براس کرنے والا یہ تو زبان کے اندر بھی ہے قرآن شریف کے اندر مومنوں کی صفات کے اندر جو پچھلے ہفتے جو مومنین کی صفات میں گفتگو کی تھی لحف ہو ایسا کیا تھا کہ لحو سے بولو کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں تیسری زبان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ زبان کے اندر نرمی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جس کو اللہ نے نرم بولوں سے نوازا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا جیسے لٹ مار رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی سے نوازا گیا اس کو خیر کثیر عطا فرمائی اللہ جن شاہ یہ اللہ کے بڑے انعامات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیا قرآن شریف میں اللہ نے حضور کو کہا ہے کہ فبیما رحمت و <حَوْلِك> اللہ تعالیٰ اللہ نے حضور سے کہا ہے کہ ہمارا آپ کے اوپر خصوصی کرم ہوا ہے رحمت ہوئی ہے ہماری آپ کے اوپر کہ لن تحم ہم نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے لیے نرم کر دیا ولوکف اور اگر آپ تر شروع ہوتے غلی القلب قلب سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد ننفدو منحول کہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی کون کن کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھاگ جاتے یبوبکر اور عمر اور علی اور عثمان یہ جان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سختی ایسی چیز ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں. جو آپ کتنے خاص اور شاک تو آج بھی اگر ہم اپنی زبانوں کی جو تیسری صفت ہے اس پر غور کریں کہ زبان کے اندر ترشی تو نہیں ہے سختی تو نہیں ہے جو جگہ سخت ہونے کی نہ ہو ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے سختی ہوتی ہے اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے وہ اس کے اپنے میدان ہے اس کی اپنی جگہیں لیکن عام مسلمانوں کے درمیان حکم یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی زبان جو ہے وہ نرم اور وہ خیر کا باعث حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ القن مدعی با اگر آپ کسی سے اچھی اور بھلی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایسا ہے جیسا آپ نے صدقہ کیا دیکھیں کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں پیسوں کا صدقہ وہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو اچھی باتوں کو صدقہ قرار دی ہے کہ آپ اچھی بات مسلمانوں سے کریں کسی مومن سے کریں جو اچھی بات ہو تو وہ آپ کے لے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ الا اخبرکم بمن یہ رم النار کیا میں تمہیں اس انسان کے بارے میں بتاؤں کہ جس کو اللہ جشان نے آگ پر حرام کر دیا آدمی پر اس پر کیا کر دی آگ پر حرام کر دیا وہ بھی من تحر و علیہ یعنی اس کو آگ پر حرام کر دیا اور آگ کو اس پر حرام کر دیا صحابہ سے پوچھا اور حدیث میں کثرت سے یہ طرز آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی شکل کے اندر جواب دیا کرتے تھے اس سے ایک تجسس پیدا ہوتا ہے انسان متوجہ ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے حضور فرما رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں تو صحابہ سے زیادہ متوجہ کون کہا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں کہ وہ آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے صحابہ نے فرمایا فرمائے اللہ ضرور فرمائے چار باتیں فرمایا کہا جس میں چار چیزیں ہوں گی اعلیٰ کلی حہل ترین چار چیزیں جس میں ہوں گی فرمایا کہ وہ آگ پر حرام ہے آگ اس پر حرام پہلی چیز اس کے اندر فرمایا کہ حیین حیین کا مطلب یہی ہے کہ وہ نرم نرم دل ہوک یا, یا یوں کہیں کہ اچھی میٹھی زبان والا ہو لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہو دل کا نرم ہوگا زبان کا راست ہوگا سیدھا ہوگا اور اچھی زبان ہوگی اس کی دل کا نرم ہوگا سہ آسان ہوگا آسان ہونے کا مطلب کیا بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بات کرنا کسی کوئی گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے مشکل لوگ ہوتے ہیں بندہ بات کرنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے یار اس سے میں کس طرح بات کروں یہ تو ہر بات میں بھڑک جاتا ہے یہ تو ہر بات کا غلط مطلب لیتا ہے یہ تو ہر بات کے جواب کے اندر تو تڑاک شروع کر دیتا ہے تو لوگ سے بات کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے ہیں یہ بندہ سہل نہیں ہے سہل بندہ وہ ہے دیشے جس نے سر کہ وہ بندہ جو آسان ہو اسے معاملہ کرنا آسان آپ کو اس کے بارے میں یہ فکر ہو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ان کی ہر وقت ان کی ناراضگی کا خوف نہیں رہتا کہ یہ ذرا سی بات ہوگی تو یہ ناراض ہو جائیں گے ذرا سی بات ہو گئی تو اس کا پتہ نہیں کیا مطلب لے لیں گے تو کہا کہ تیسری صفت یہ کہ وہ سہل ہو آسان ہو اور چوتھی صفت بیان فرمائی یہ قریب یعنی لوگوں کے کو قریب کرنے والا اور لوگوں سے قریب ہونے والا محبت کا جذبہ جن لوگوں لوگ اس کے قریب ہوں وہ لوگوں کے قریب ہوں ان کے درمیان اس کے اور ان, اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں کھڑی بھی نہ ہوں یہ چار صفات جس کے اندر ہوں کہ وہ لئی ہوں حیین ہو سہل ہو قریب ہو حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ ہوں گی چار چیزیں دیکھیں اس میں کہیں نہیں آیا کہ وہ تہجر گزار ہو وہ تلاوت کرتا بہت زیادہ ہو نفلی روزے رکھتا ہو حجوں پر حج کرتا ہو ایک عمرے سے آتا ہو تو دوسرے پہ جاتا ہو یہ نہیں فرمایا اس قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں چار باتیں جو میں نے ساری اخلاق سے تعلق نہیں اندر کی جیسے جو جس کو ہم اللہ معاف کرے دین سمجھتے ہی نہیں ہم تو دین دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم تک تو کہا جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا آ, اس پر آگ حرام ہے اور وہ آپ کے اوپر آخری بات اس میں کروں ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا جو اس امت کے فقیر اور درویش ساری عمر جو ہے وہ ایسی درویشی کے اندر گزاری کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ فقر تھی دنیا کے اندر جتنے فقرا ہیں نا مساکین ہیں ان سب کے سید جو ہیں وہ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بالکل پیسے اور مال و دولت سے ان کو بالکل مناسبت نہیں تھی انہوں نے بڑی حضور سے باتیں پوچھی ہیں بڑی حدیث میں آتا ہے کہ ذر سے حضور نے بڑی باتیں فرمائیں اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ابو ذر تو بالکل اکیلا رہ جائے گا ویسے ہی ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پوچھا تھا حضور سے حضور نے بات بتائیں فرمائے تو دو باتوں کا کہا کہ وہ مگر تو ان دو باتوں کو پکڑ لے یعنی ان کو بالکل اپنے اخلاق کا حصہ بنا لے تو وہ دو چیزیں کیا فرمائیں پہلی چیز کہا کہ طول و دیر تک خاموش رہنا لمبی خاموشی طولت حدیث شریف یاد ہے کالا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت آپ بہت بہت وقت خاموش رہا کرتے تھے چپ رہا کرتے تھے اور دوسری چیز فرمائے طول سمت و حسن الخلق اور اچھے اخلاق اگر تم اچھے اخلاق والے ہو جاؤ اور خاموشی کی بھی عادت ڈالو اس خاموشی سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے اپنے بارے میں آخرت کے بارے میں اپنی قبر کے بارے میں اپنے افعال اور اپنے اعمال کے بارے میں ہر وقت بولنے والے کو ہر وقت لوگوں کے ساتھ مشغول رہنے والے کو ان چیزوں کا موقع نہیں ملتا اگر ایک آدمی ہر وقت انسانوں کے ساتھ بولتا رہے اور جب بھی وہ جاگ رہا ہے تو خاموشی کی اس کی عادت نہ ہو تو ان چیزوں کو کیسے وہ سوچے گا کہ جب انسان خاموشی کی عادت ڈالتا ہے تو وہ اپنے اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیسی تیزی کے ساتھ گزر گئی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے, دیکھتے ہی دیکھتے عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا دیکھیں ان میں سے کوئی آدمی اپنی پچھلی زندگی کو جب سوچتا ہے تو یہ پچیس تیس چالیس سال جو اس کو یاد ہے شعور کے چالیس سال پینتالیس سال ایسے کل کی بات لگتی ہے اسی لیے قیامت کے اندر کہا کہیں گے کہ جب پوچھا جائے گا اٹھا کر ان لوگ بلاداروں کو کہ تم نے دنیا کے اندر کتنا وقت گزارا تو کہیں کہ یومن او بعد یوم یا تو ایک دن تھا یا وہ بھی نہیں تھا اس کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا ٹوٹل زندگی اتنی تھی ہم نے تو لمبی چوڑی وہ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم زندگی میں 50 سال گزار کر آئے ہیں ہم ساٹھ سال گزار کے آئے ہیں ہم ستر سال گزار کے آئے ہیں یا ہم سال گزار کے آئے ہیں نہیں تو یہ کہیں گے کہ یوم او باقاع یوں یا تو ایک دن تھا یا اس ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا ہمیں تو اللہ تو نے اتنی زندگی دی صرف تو زندگی گزرتی پلک خاموش رہنے والے بندے کو خاموش رہنے والی بندی کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے اوپر غور کرتا ہے اسی طرح انسان اپنے رویوں پہ غور کرتا ہے بعض اوقات انسان ایک وقت میں جذبات کے اندر آ کر کسی کے ساتھ بدقلا نہیں کرتا ہے کسی کے ساتھ کچھ تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کچھ دوست ہم پر سوچنے کے لیے تو ایک ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب ہیں کہنے لگے کہ اگر انسان کو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر کچھ وہ یہ بات آ گئی کی بات آئی کہبت اسی وہ بندہ معاف کرے گا جس کی گئی ہے تو کہنے لگے کہ کیسے انسان اس کا ریکارڈ رکھے کہ میں نے تو زندگی پچاس ساٹھ سال کی زندگی جب ہم نے گزاری ہے ستر سال کی تو اس میں تو بے شمار لوگوں کے بارے میں تبصرے ہوئے ہیں ربتیں ہوئی ہیں تو اب کیا صورت اس کی ہے تو میں نے پھر ان کو بتایا میں نے کہا کہ کیسے اس کی کیا کیا شکلیں اس کی ممکن ہو سکتی ہیں کہ انسان ان میں سے جو لوگ رابطے میں ان کی کیا شکل ہوگی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی کیا شکل ہوگی جن کا رابطہ ختم ہو گیا اس کی کیا شکل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے مرنے سے پہلے پہلے بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے یہ حقوق العباد کا معاملہ اپنا حل کر کے چلا چل لوگوں کو دینے کے لیے کیونکہ دیکھیں ہم کتنی مشکل سے عمل کرتے ہیں اور یہ عمل جو ہم نے بڑی مشکل سے کیے ہیں یہ تھوک کے حساب سے ہماری یہ نمازیں ہمارے یہ روزے ہمارے یہ حج ہمارے یہ زکاتیں اور ہمارے صدقے اور خیرات ہمارا ذکر اور تلاوت یہ تھوک کے حساب سے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن لوگوں کی ہم نے غیبت کی ہوگی وہ لے جائیں گے اور یہ تو آن ان فن ختم ہو جائے گا یہ تو تین چار بندوں کے حساب کے اندر ہی ختم ہو جائے گا پھر آگے کیا ہوگا تشریف آتا ہے اب لوگوں کے گناہ ڈالے جانا شروع ہو جائیں گے اب اس جس بندہ آ گیا اب اسی قیمت ہوئی ہے اس کو دو بھائی اتنا ثباب فرشتوں کا آ جائے گا اتنی نیکیاں دے دو اس کو فرشتے کہیں گے اس کی تو نیکی کوئی نہیں نیکیاں تو ختم ہو گئی تو پچھلے پانچ لوگ لے گئے جو تین چار پانچ پچھلے آئے لیکن چلو اس کے گناہ تو ہے نا جس کی قیمت ہوئی ہے گناہ اس میں وہ ڈالو اس سے اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں تو حدیث ریف میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے مفلس آپ سمجھتے ہیں نا جس کے پاس پیسے نہ ہو تو کہا مفلس کون ہے تو مفلس وہ ہے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مفلس وہ نہیں ہے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا میزان کے اوپر تلنے کے لیے لیکن اس کے حق میں تلنے سے پہلے پہلے لوگ آ جائیں گے جس کے اس کے ساتھ معاملات باقی ہیں کسی کا مالی حق ہے کسی کے پیسے دینے تھے دی. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی ہے حق ہے کسی کو گالی دی کسی کی غیبت کی کسی کی چغلی کی کسی پہ الزام لگایا کسی کا قرضہ واپس نہیں کیا کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے کر واپس نہیں کی یہ سارے قطار لگا کر کھڑے ہو جائیں گے ہمیں ہمارا حساب کریں گے جی. یہ صاحب ابھی یہ کہاں سے اپنے اعمال تلوا کر کدھر جا رہے ہیں پہلے ہمارا خطا تو کلیئر کریں ان کے ساتھ اس کے اندر یہ بیچارہ اپنی ساری نیکیاں اسی نظام کے پلڑے کے اوپر رکھ کر لوگوں کے گناہ ڈھو کر اپنے اوپر اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے اس کی ابتدا جو ہے یعنی اس ساری آزمائش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے اللہ جن سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نسی فرمائے سید الانبیاء ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا من رب العمین العدب المطین وسلات وسلم رب نا ظلم انف صنع من ناحمن رب فرور الحمین رب فرور ونطخمین یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کی بھول کر کی تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یار ہمرمین ہماری زبان کی لفزشوں کو کوتاہیوں کو یا اللہ جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں تو سب کو معاف فرما یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں ہمیں صداقت بھی نصیب فرما زبان کی سچائی نصیب فرما یا اللہ ہمیں نرمی اور لینا دل نصیب فرما یا اللہ ہمیں سہل اور قریب بنا یا اللہ یا حمر حمین یا اللہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ یا تو ان لوگوں کو عطا فرما کے اس کو معاف کر دیں یا توفیق عطا فرما کے ہم اس کو پورا کر دیں یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات کو صاف کر کے قبر کے اندر جانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں پر پھنس گیا تو وہ پھنس گیا اور جو یہاں سے نکل گیا وہ آخرت, آخرت میں نکل جائے گا یا اللہ ہمیں قبر کی منزل سے عافیت سے نکال گے یا اللہ قبر کی اندھیریوں میں اور قبر کے عذاب سے یا اللہ ہمیں ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یار ہمراہمین یا الجلال الکرام دنیا کی زندگی کے مختصر ہونے کا چند گھڑیاں ہونے کا یقین نصیب فرما آخرت کی زندگی کی کی یا اللہ اس کا یقین نصیب فرما جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا اس کے لیے فکر مند فرما اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے اتنا اس کے لیے فکر مند فرما یا اللہ ہمارے ہر آنے والے دن کو ہمارے اگلے دن ہمارے گزشتہ دن سے بہتر بنا دے یا اللہ جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ساری پوری فرما جن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما یا اللہ یا رحمراحمین کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کے بچے نافرمان فرمان ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے یا اللہ یا ہمراہمین جو ہمارے والدین دنیا سے چل بسیں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے بنا دے ان کو اعلیٰین کے اندر مقام عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما جو زندہ ہیں وہ جنت کا دروازہ ہیں یا اللہ ہم ان کی صحیح معنوں کے اندر خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما ہم ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ الراحمین یا, یا دلجلا کرام یا, یا قیوم مظلوم مسلمانوں کی سارے عالم کے اندر مدد فرما یا اللہ یا الراحمین نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوضۂ کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمین ہمیں ایمان کے اوپر موت نصیب فرما یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو اور نذا کا عالم تاری ہو تو ہماری زبان بے کلما جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ خیری محمد و علی وصاب اجمع برحمدِ رحم الرحمین مستور آب سے گزارش ہے کہ اثر کی نماز یہیں پڑھا کر تو نماز کے فوراً بعد ہی میں سب درج شروع ہوتا ہے درمیان